ابراہیم علیہ السلام اب ان سے توحید کے بارے کچھ باتیں پوچھتے ہیں قار فرمائیں کم استدون یا سنتے ہیں وہ تمہاری بات کو جب تم ان کو پکارتے ہو کیونکہ الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتا ہو یہ سنتے ہیں او یعن او یور یا, یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں جب تم ان کی عبادت کرتے ہو ان کو پکارتے ہو تو نفع دے سکتے ہیں یا جب ان کی عبادت نہیں کرتے اور رو گردانی کر لیتے تو, تو کیا نقصان دے سکتے ہیں انہوں نے کہا بل وجدنا بانا کدا نے فالون بل سابقہ کلام کی نفی گری ہے نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ نبہ دے سکتے ہیں نہ ذرا دے سکتے ہیں تو پھر کیا ہے پھر تقلید ہے نا تقلید کہاں چھوڑیں گے کہتے وہ جتنا فالون ہم نے اپنے بڑوں کو پایا اس طرح کر رہے تھے بس یہ ہمارے دلیل یہ بڑوں کو کیسے پایا اس میں مولوی نہیں تھے ہاں تھے پھر نہیں تھے تھے وہ تو خود پجاری تھے نا توحید کہاں انہوں نے بیان کی یہاں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دور کے مشرقین میں اور اس دور کے مشرقین میں بہت فرق ہے انہوں نے کہا یہ کچھ سن بھی نہیں سکتے یہ نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے ہم تو صرف باپ دادا کا دیکھا وہ طریقہ کرتے ہمارے ہاں کہتے بھی سکتے دیکھ بھی سکتے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں وہ ایک معاہد عورت کے سامنے کسی عورت نے مسئلہ پیش کیا یہ بانسوڑ کا واقعہ بہت پرانا وہ اس کا فوت ہو گیا تھا تو خاندان کے لوگ اکثر یہ مشرک ٹیپ کے تھے انہوں نے کہا تم صدقہ کرو کا کرو خیر تیرا فوت ہو گیا ہے جو مراحت نہیں کرتی ہے چالیس پہ بھی گزر گیا سالگرہ آ گیا بھی سالگرہ تو کم از کم کرو سال کے بعد ایک کھانا پکاؤ یہ اس نے کہا یہ تو ساری بدہات ہے شرکیات ہے میں کیوں کروں گی آخرکار کوئی شیطان آ گیا ہوا اس کی عورت کے پاس اس بے دن عورت کے پاس وہ آ کر کے اس کو قصہ سناتی ہے رات کو تیرا آدمی آیا تھا میرے پاس اور اس نے یہ کہا کہ میرے بیوی سے کہو کہ وہ اب سالگرہ تو آنے والا ہے باقی تو آپ نے کچھ نہیں کیا کم از کم یہ تو کرو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتے میرا خوان تو جب زندہ تھا وہ کسی غیر عورت کے پاس نہیں جاتا تھا رات کو میرا خوان تیرے پاس کیسے آیا شرم نہیں آتی یہ بات ہے تو میرے سامنے بیان کرتی ہے غیر آدمی تیرے پاس آیا تو وہ آ کے میرے سامنے بیان کرتی ہے مشرق کا کوئی عقل تو نہیں ہوتا شیتان آتے اپنے روپ میں اللہ تعالیٰ روحوں کو کہاں چھوڑتا ہے یا سجین میں ہوگا یا الین میں ہوگا الیین والے وہ آنا نہیں چاہتے ہیں اگر آنا بھی چاہتے تو شہادت کے لیے جیسے کہ سی بخاری کی حدیث ہے اور شہادت کے لیے آتے تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں واپس کسی کو نہیں بھیجوں گا کہ دوبارہ شہادت حاصل کر اور سجین سجن جیل کو کہتے جیل سے پرشتے یا کوئی پاکستان کی پولیس تو نہیں ہے کہ رشوت سے چھوڑا دیں گے وہ کہاں چھوڑتے ہیں کوئی روحے نہیں آتی یہ شیتان پھرتے ہیں اور کہتے بزرگوں کی روحیں آئی یہ سارے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باپ دادا کا طریقہ ہے کالا فرمایا فر تم کنتم کیا تم دیکھتے ہو جس کو تم عبادت کرتے ہو انتم تم اور تمہارے باپ دادے جو پہلے گزر چکے ہیں تم میرے دشمن ہو اللہ رب المین مگر رب المین جس کی تم عبادت کرتے ہو نا میں ان کا دشمن ہوں وہ میرے دشمن سوائے رب العالمین کی مانا یہ کہ تم میں سے اگر کوئی عبادت اللہ کا بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کا بھی کرتے ہے تمہیں اللہ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں اللہ کا تمہیں دوست ہوں اللہ میرا دوست ہے لیکن جو غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو نا میں ان سب کا دشمن ہوں اور یہ ہوتے معاہد کا طریقہ وہ جتنے معبودہ نے بادیدہ ہوتے سب کے اوپر لا الہ الا اللہ کے لام کو ایسا تلوار کی طرح مارتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی لچک چھوڑتے کوئی لچک نہیں ہوتا اس میں اللذی خلقنی دین اب وہ دلائل دیتے ہیں کہ میرے رب کے الہ ہونے کے دلائل وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا پس اس نے مجھے ہدایت دین وہ یطعمونی یوتر وہ جو مجھے کلاتا ہے مجھے پلاتا ہے وہ ادا مرض جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اللہ ثم جو مجھے فوت کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا ول سے میں تم رکھتا ہوں یا فر علی کہ وہ مجھے معاف کرے گا خطویتی میری غلطیاں جو مدین قیامت کے دن یہ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب الہ ہونے کے کہ میرا رب الہ ہے یہ اس کی دلائل اور یہ ثابت کر رہا ہے قرآن کہ نبی کا ایجز وہ شفا میں اللہ کا محتاج پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج موت میں اللہ کا محتاج دوبارہ زندہ ہونے میں اللہ کا محتاج کھانے میں اللہ کا محتاج پینے میں اللہ کا محتاج مرض سے شفا ہر چیز میں اللہ کا محتاج تو پھر کس طرح کوئی عقیدہ بنائے گا کہ وہ بھی کچھ دے سکتا ہے وہ مشکل کشا ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں اللہ کے پاس ہے تو کسی اور کے پاس کیا ہوگا کچھ بھی نہیں مَا يَمْلِقُونَ مِنْ قِتْمِرِ رَبِّ حَبْلِ حُکْمَنْ وَالْحَقْنِي بِسْوَالِحِينَ اے میرے رب دے دے مجھے حکمت اور ملا دے مجھے سوالحین کے ساتھ اے اللہ مجھے حکمت دانائی کی باتیں سمجھا دے اپنے طرف سے عظیم وہی کر دے اور سوالحین کے ساتھ مجھے ملا دے مانا مرنے کے بعد سوالحین کے ساتھ میرے روحانیت کا اجتماع ہو اعلیٰ درجات میں جو تیرے بندے ہوں گے ان میں مجھے بھی شامل کر دے माना نبی اللہ کا محتاج اس سے دعائیں مانگتے اعلی درجات بھی اللہ ان کو دیتا ہے وہ خود اپنے صلاحیتوں سے نہیں لے سکتے وہ جعل لسان صدقین فل اخرین بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان یعنی ذکر فل اخرین پچھلے لوگوں میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلط السلام کے لیے لسان علیہ صدر مریم میں اللہ نے ان کے لیے لسان صدق بنا دیا کہ وہ قیامت تک ان کی تذکرے امام امام الموحدین کے نام سے لوگ کرتے رہیں گے ایمان والے وہ جال نیم وار نعیم بنا دے مجھے وارثوں میں سے جنت کی نعمتوں کے نعمتوں والی جو جنت ہے ان کے مجھے وارث بنا دے جہاں اور لوگوں کو وراثت ملے گی وہاں مجھے بھی مل جائے وقت ابھی ان نو کا نمیند والدین معاف کر دے میرے والد کو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں ہے نہ کرنا مجھے جس دن لوگوں کو اٹھائے جائیں گے یوم فو مالو بنون جس دن فائدہ نہیں دے گا کسی کو اور نہ اولاد مال اولاد کسی کو فائدہ نہیں دے گا ہم مال اولاد اگر تریعت کے مطابق ہے حلال ہے زیندار بچے ہیں تو فرمایا مومنوں کے لیے دنیا میں اس کا فائدہ ہے اس کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے فائدہ ہے لیکن کفر کے شرک کی بنیاد پر جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو ان کے لیے مال اولاد سارے دنیا والے مل جائے تو کوئی فائدہ نہیں رہ اللہ سلیم مگر وہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ قلب سلیم کیا ہے ایسا دل جس میں شرک نہیں ہے بدت نہیں ہے جس میں اللہ کے معاشیت کا سوچ نہیں ہے قلب سلیم شرک سے پاک بدعت سے پاک دنیا کے محبت سے پاک توحید سے پر اتباعی رسول سے اور اگر وہ نبی ہے تو اللہ کے اطاعت سے پر دنیا کے خواہشات سے پاک اللہ کی محبت سے پر یہ قلب سلیم ہے ایسے دل ان لوگوں کو نجات ملے گی وہ عزر فطر جنت المطین قریب کی جائے گی جنت پرزگاروں کے لیے ببرجت الجہم الغابین ظاہر کی جائے گی دوزق سرکشوں کے لیے گمراہوں کے لیے وکیل الحم کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے مدد کر سکتے ہیں یا وہ لے سکتے ہیں دو سرتیں ہوتی ہے نا اچانک عملہ ہو جائے تو چلو کچھ نہیں کر سکتے بعد میں دوبارہ انتقام بدلا لے سکتے ہیں ایسا ہے کوئی قوت طاقت ان میں فرمائیں نہیں ہے نا تو کب کی بوفی ہاں بس وہ ان دموں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جو گمراہ ان ان جانب میں ڈال دے گا وہ جنوب ابلیس اجمعین اور شیطان کا ابلیس کا لشکر سب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اس کا والد انتہائی برے حال میں پیش ہوگا اپنے والد کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا کیا اللہ میرا والد اس سے بڑھ کر رسوئی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد میرے انکو کے سامنے جانب میں جا رہے اللہ تعالیٰ اس کی شکل کو حیوان کے شکل میں تبدیل کر دے گا ایک حیوان کے شکل میں جس کو بیجو کہتے بیجو کوئی بیجو بیجو کی شکل میں اللہ اس کو تبدیل کر دے گا اور گندگی میں لت پت ہو کر جہنم میں پھینک دے گا کیونکہ اللہ رب العالمین بہت عادل بات سا ہے بہت عادل یہ اس کے عدل کے انتہا ہے کہ ایک طرف ایک شخص ہے فقیر ہے وہ مشرق ہے دوسری طرف ایک شخص ہے وہ نبی کا باپ ہے وہ مشرق ہے اب اس کو اللہ جنت میں ڈال دے اس فقیر کو چھوڑ دے یہ عدل کے خلاف عین انصاف یہ ہے کہ اس میں کسی کی پرواہ کیے بغیر انصاف پر فیصلہ ہو اگر شرک کرنے والا ابو طالب ہے تو وہ جانب میں توحید پر چلنے والا وہ بلال حبشی ہے صحیب رومی ہے اور غریب غربا صحابہ ہے تو وہ جنت میں یہ اللہ کا ہے نا عدل ہے انصاف تو فرمایا کہ ابلیس کا سارا لشکر جانب میں جائے گا اب میں جانے کے بعد جب ہم تم کو برابر کر رہے تیرب المین کے ساتھ اب دیکھیں اب مان گئے دنیا میں تو نہیں مانتے نا ابھی آپ کسی مشرق سے کہتے ہیں نا کہ یہ تم جو اللہ کے ماں سیوا اوروں کو پکارتے ہیں یہ تو تم اللہ کے برابر کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس میں اللہ کے برابر ہونے کی کیا بات ہے بھائی کیسے برابر نہیں کرتے دور اور قریب سے تم کہتے ہیں اللہ بھی سنتے ہیں عبد القاتر اجرانی بھی سنتے ہیں اور علی بھی سنتے ہیں رسول اللہ بھی سنتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی سنتے ہیں وہ بھی ہر زبان کو جانتے ہیں اللہ بھی ہر زبان کو جانتے ہیں کیونکہ ہر زبان والے اپنی زبان میں لگا ہوا ہے نا کوئی علی کو پکارے نبی کو پکارے جس کو پکارے وہ اپنے اپنے زبانوں میں پکارتے نا تو اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میرے زبان کو وہ جانتے اچھا بغیر واسطے اور وسیلے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ تمہاری بات نہیں سنتے کہتے وہی سنتے اس کے لیے تم کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیتے ڈائریکٹ سناتے اس کو آج دنیا میں مشرق سے یہ بات کہو کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کیا تو نہیں مانتے لیکن قرآن کے یہ الفاظ کیا ہے قیامت کی دن مانیں گے تھے ہم نے تم کو دیے مجرموں نہیں گمراہ کیا مگر مجرمین نے مجرموں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا تھا اکا میرا مجرمے علاقوں کے سردار ہوتے نا وہ یہ کام بڑا تیزی جی سے کرتے ہیں فمال نام ان شافین نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشین وہیم اور نہ کوئی دوست مخلص مخلص دوست حمیم وہ دوست جس کو دوست کا پتہ چل جائے کہ اس کو تکلیف ہے تو اس کے خون گردش میں آ جاتا ہے گرمی پیدا ہو جاتی ہے حمیم اس کے خون میں گرمی سے گردش سے پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے دوست کو تکلیف ہے چلو بھائی فرمایا کہ مخلص دوست بھی نہیں ہوگا یہ تین طریقے ہیں نا جان چوڑانے کے فرمایا ہوتا ہم کراپ سے توان والے آپ یہ تینوں طریقے نہیں ہو سکتے شفاعت بھی نہیں ہے تو شفاعت کے علاوہ دوست بھی نہیں ہے کہ ہم کو چڑھا دیں پیسے ویسے دے دیں فرمایا تو آپ واپسی کا رستہ بھی نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ایمان کی تجدید کر لیں ان نف ادار کلا تنوا اکثر و مومنین یقیناً اس میں نشانی ہے نہیں تھے ان کی اکثریت مومنین کے عزیز الرحیم یقیناً تیر رب بہت ہی غالب ہے نہایت رحم کرنے والا ہے ہر واقعہ کے آخر میں ان آیتوں کو لانا اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو لوگوں نے کیا کیا دعوے کیے لیکن غالب بادشاہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ بار بار ان کو دعوت دیتا ہے کہ توبہ کرو استغفار کرو رجوع کرو نہیں مانتے کوئی نہیں مانتے تو ان کے لیے سزا قوم المرسلین جھٹلایا علیہ السلام کے رسولوں کو ایک نوح کو جھٹلا کر سارے رسولوں کا مانا ایک نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف اس کال مخوہ جب کہا ان کے لیے ان کے بائنو علیہ السلام نے کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو میں تمالی نبی ہوں اماندار کمی نہیں کرتا تعالی سے اور میرے تعداد کرو نہیں تم سے سوال کرتا ہوں اس پر کسی مجبوری کا کسی مزدوری کا میرا سوال نہیں ہے نہیں ہے میرے مزدوری مگر میرا سلا اللہ رب العالمین پر ہے مجھے وہ اجر دے گا فتق اللہ اللہ تعالیٰ پیروی کرو میرے بات کو مان ہر نبی کے دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ, اللہ کی توحید رسول کی تعت قالو کہنے لگے انو مینو لگا کیا ہم ایمان لے آئے تیرے اوپر وہ تباہ کل حالانکہ پیروی کرنے والے تیرے رضی لوگ ہیں غریب غربت تیرے آگے پیچھے جمع ہے ہم بھی آپ کے مجلس میں آئے نہیں قالا کہنے لگے نور علیہ السلام و ما علمی نہیں جانتا ہوں میں بیما کا نا جو وہ عمل کرتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا یہ غریب غربت لوگ ہے یہ تو منافق ہے آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا ایسے جھوٹ بولتے ہیں جان بچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں نور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مجھے علم نہیں کہ وہ مخلص ہے یا نہیں لیکن ان کے ایمان پر میں مکلف نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو ان غریبوں کو اللہ جنت نہیں دے گا ایسے کوئی بات نہیں دماغ میں عمل جو وہ عمل کرتے ہیں ان کا مجھے علم نہیں یہ نبی کے اپنے امتوں کے بارے میں زندگی میں علم غیب کی نفی اب جو نبی کہتا ہے کہ مجھے اپنے امتوں کا زندگی میں علم نہیں ہے اب نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ امت کے امال اس پر پیش ہوتے ہیں۔ یہ باطن ہے۔ ان حساب میں نہیں ہے ان کا حساب اب ربی مگر میرے رب پر ہے کاش اگر تم شور رکھتے ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے میرے ساتھ ان کا یہ معاملہ نہیں ہے نا بے تمہارے دل و مین نہیں ہوں میں ہٹانے والا دور کرنے والا ایمان والوں کو میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا بھلے غریب ہے میرے ساتھ وہی ہے اور وہ حدیث آپ سن چکے ہیں ہر نبی پر ایمان لانے والے کون غریب لوگ نذیر نہیں ہوں میں مگر کلڑانے والا کالو انہوں نے کہا اگر آپ باز نہ آئے انہ لرجمین ضرور ہو جاؤ گے تم رجم کرنے والوں میں سے ہم تم کو رجم کر دیں گے رجم کیے ہوئے لوگوں میں تم شمار ہو جاؤ گے کہا اے میرے رب میرے مجھے ففتح بینی و فیصلہ کرو اللہ فرماتے فان فلفل نجات دے ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھی تھے برے ہوئے کشتی میں ہم نے ان کو نجات دی پھر تماور باد نے اور لوگوں کو باقی لوگوں کو ہم نے غرق کیا یقین اس میں نشانی ہے اور نہیں تھی ان لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والے رحیم یقین تیر رب بہت غالب ہے بہت مہربان ہے قدبت نے رسولوں کو یہاں بھی ترتیب نبی کو جھٹلانا سب کے ساتھ برابر جب کہا ان سے ان کی علیہ السلام نے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہوسول امین اللہ میں تمالی رسول امانت دار بن کر آیا ہوں ڈر اللہ تعالیٰ سے میری پیروی کرو وہ نہیں میں طلب کرتا ہوں تم لوگوں سے اس پر کوئی مزدوری ان رب نہیں ہے میرے مزدوری مگر رب العالمین پر ہے یہ ہر نبی کے دعوت میں اخلاص کا پہلو لالچ نہیں اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اتب نو نہ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر نشانی آیتن نشانی تابسون کھیلتے ہوئے آبس ریہ کہتے ہیں نا ریا جس کو ہمارے اس دور میں کیا کہتے ہیں چورائی چورائیوں کے بیچ میں منارے بنانا مینار پاکستان ہیں یہ مینار پاکستان کو توڑو تو ہو سکتے چالیس پچاس خاندانوں کا جو ہے اتنا پیسہ اس پر خرچ ہو گیا ہوگا چالیس پچاس خاندان اس کے پیسے کھا سکیں اور یہ آپ کے کلیپٹن میں دو منارے ہیں ایک تلوار ہے تین تلوار ہیں یہ سب ایسے ان قوموں کے نشانات ہیں اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا اس سے کیا فائدہ ہے بتاؤ چلو درخت لگانے کا آپ فائدہ بتا سکتے ہیں اس سے موسم آچا ہوتے ہیں ٹنڈے ہوائیں چلتی ہیں اور اس کا سایہ ہوگا کوئی بیٹھے گا کوئی درخت کے بات کرو کوئی ایسے دین کے مرکز بنانے کے بات کرو لیکن یہ جو چورا میں بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں کہیں اللہ کے نام بنا دیے بھائی نانوے نام لکھ دیا وہاں پر اب کیا کرنا ہے مانا یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ ان کے ہم نے مخالفت کرنا ہے لوگوں دیکھ لو جس کو معلوم نہیں ہے وہ بھی جان لے وہ یہ ماننا کہاں ہے اللہ رب العالمین کے نام اس لیے نہیں ہے کہ چوراہوں پر ان کو لگاؤ یہ پچھلے قوموں کا طرز طریقہ ہے کہ قوم کے پیسے اٹھا کر ایسی جگہوں میں خرچ کرو جو آبس ہو بغیر کسی کام کا ہو بے فائدے یا جس طرح دو تین پہاڑوں کے بیچ میں دامن سے ہوتا ہے اس دامن کو بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ری تو انہوں نے کہا کہ تم ہر اونچی جگہ پر یا چوراہے پر یہ عمارتیں بناتے ہو بے مقصد بے مقصد تابسون آبسم تخلود تعمیر کرتے ہو تم بڑے بڑے رہائش مصانع مضبوط قلعے محل لعلکم القم شاید کہ تم ہم اشارہ ہو گے اس میں وَإذا بطشتم بطشتم جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو سرکشوں کی طرح مانا لڑنے پر آتے ہو تو مظلومین کو بہت بری طریقے سے مارتے ہو قتل کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو یہ تمہارا جباریت ہے فتخ اللہ مات ڈرو اللہ تعالیٰ سے توحید اختیار کرو میرے احت کرو رسم رواج چھوڑ دو تمہاری مدد کی اللہ نے تمہارے کیمد کمب نام وَبَنِينَ اس نے بڑھایا تم کو مویشیوں اور بیٹوں کے ذریعے سے وہ جناتے باغات اور چشموں کے ذریعے سے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے قوم کو اچھے انداز میں سمجھایا مال ضائع نہیں کرو اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور سنت کی پیروی کرو کالو نے کہا سواؤ نہ لے نہ برابر ہے ہمارے اوپر آپ نصیحت کرے امل تکوا یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو آپ نہ کرے نصیحت یا کرے لوگ ہوتے ہیں نا باز جاہل کہتے ہیں یار آپ جو کچھ بولتے ہیں بولو ہمارے دل کو ویسے نہیں لگتے بولو یا نہیں بولو آپ کے باتیں ہم کو ویسے بھی نہیں لگتی تنگ کیوں کرتے ان خباستوں کے جوابات یہ اندر سے ان متنفر ہوتے ہیں اللہ کے حق دین سے کہتے ہیں واضح کرو یا نہیں کرو انہدا اللہ خلخ خل اللہ علین نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کے پہلے لوگوں کی عادت یعنی پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے وہی آپ نمونہ پیش کر رہے اسی طرح اللہ فرمات دیکھ لو کس طرح ہم نے ان کو الگ کیا ہے اس میں نشانی ہے ان کے اکثریت نے ایمان نہیں لایا تیرے رب غالب ہے وہ بہت میرا بان ہے اگر کوئی ماننے والا مان جائے تو کل سمود المر جٹلایا سمودیوں نے جب کہا ان سے ان کے باعث علیہ السلام نے کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو ان لکم رسول امین یقیناً میں تمہاری رسول آئے ہوں امانت دار نے بھی اپنے دعوت کا انداز لا سے ڈر جاؤ میرے پیروی کرو میں اس دعوت پر تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں دنیا کا کوئی لالچ نہیں اللہ کے لیے بات کرتا ہوں یہ مقصود کیا ہے اس میں ریاکاری مقصود نہیں ہے اس میں مقصود یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی اور مقصد ہے نہیں صرف تمہارا سمجھانا مقصود ہے ہمارا جو دال پانی ہے وہ اس درس پر نہیں چلتا ہے وہ تو اللہ ہمیں اپنے طرف سے دیتا ہے یہ تو ہم صرف تمہاری اصلاح کے لیے بولتے ہیں یہ مقصد ہے کیا تم چھوڑے جاؤ گے اس چیز میں جو جس میں تم ہو آمینین امن کے ساتھ جن چیزوں میں تم اپنے دل بہلا رہے ہو یہاں اس میں تم اس طرح چھوڑ دیے جاؤ گے جناتی باغات اور چشموں میں, میں, میں تلوہ حذیم جس کے شگو انتہائی نرم یعنی پکے پکائے کجور ہاتھ لگاؤ تو گر جائے حزیم اس کو کہتے ہیں جس طرح انگور کے دانے پک جاتے آدمی ہاتھ لگاتے تو دانا گر دے پکے ہوئے کجور و تنحدون من الجبال بيوتا اور ہو تم باڑوں میں سے گھر فارحی فارحین فارحین تکبر کے ساتھ یعنی متکبرانہ انداز میں تم بڑے بڑے گھر بناتے ہو فتقلاوا تيونفس ذر اللہ تعالی سے میری پیروی کرو والا تطیو امر المصرفین اور مت اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے جو لوگ حد سے بڑھ چکے ہیں مسرف بن گئے ہیں ان کے قدموں پر مت چلو پلٹ آؤ اللہ زمین میں اصلاح نہیں کرتے ہیں کو چھوڑا پیغمبر کے طریقے کو چوڑا آخرت کو داو پر لگایا یہ مفسد ہے اللہ رسول کی طرف دعوت دینے والی یہ مصلح ہے آج اسلح لوگوں کا بدل گیا نا دین کے بات کرے کہتے فسادی ہے بےدنی کے بات کریں ننگاپن کے بات کریں کہتے یہ ترقی اور ترقی پسند ہے یہ فرق ہے لوگوں میں اب اس وقت کا بھی یہ معمول تھا ان کا انہوں نے کہا جواب میں قالو انمان تمن المسرین یقیناً تو ان لوگوں میں سے ہیں جو شہر زدہ ہیں جن کے اوپر جادو ہو چکا ہے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے بشرسلم نہیں ہو تم مگر ہمارے طرح بشر ہو اگر سچوں میں سے ہے نبی بھی ہے موجزہ لاؤ کہاں فرمایا اس نے ہاض ہی نا قتل ہاد ہی یہ ہے موجزہ اونٹنی پتھر سے اللہ نے نکالا شرب شربون ویربون ان کے لیے ایک دن پینا ہے باری ہے اور تمہارے لیے ایک دن پینا ہے باری ہے یوم معلوم مالو معلوم دن جو نبی کی مخالفت کرے اس کی سزا دے گا اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتے کہ قوم سے خطاب ہو جب قوم سے یہ خطاب ہو کہ قوم کے لوگوں تمہارا نمبر ہم نے لگا دیا کس کے ساتھ اونٹنی کے ساتھ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی پانی پورے کنویں سے اور ایک دن سارا قوم آ کے لگ قطار لگائیں گے بھائی کس کی باری ہے آج آج اونٹنی کی باری ہے آج کس کی باری ہے آج قوم کے باری ہے لیکن ذلت کوئی سمجھے تو سہی اللہ نے کیسے ذلیل کیا کہ اونٹنی کے ساتھ اس کے بارے ان لوگوں کی باری لگائے کہ آج اونٹنی کی باری ہے تو آج قوم کی باری ہے ولا سوہا بے سو نہ ہاتھ لگانا ان کو تکلیف کے ساتھ فیا فم ازاب نظیم پکڑ لے گا تمہیں بہت بڑے دن کے عذاب وہ اس دن تمہارے اوپر بڑا عذاب آئے گا اگر تم لوگوں نے ایسا کی فاخ روح فاس بہو دمین بس کاٹ ڈال دیا ان کے ٹانگوں کو اس کے ٹانگوں کو کاٹ ڈالا ہو گئے وہ نہ دمین ندامت کرنے والے فاخ پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان فی ذلک لآیت و ما کان اکثرهم مؤمنین نشانی ہے نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے و ان ربک الا هو العزیز الرحیم یقینا تر رب بہت غالب ہے بہت میں مہربان ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے ان 8 مقامات میں اکثر اکثر اکثر, اکثر بیس سے تو پورا قران بھرا ہوا ہے اکثر ایمان لاتے اکثر ایمان لاتے اور معاشرے میں بات کرو تو اکثریت کے پیچھے چلو جاؤ بھائی جس کی چلنے جاؤ ایمان والے نہیں ہوں علیہ کے پیچھے چلنا ہے جب کہا ان سے ان کے بھائی لو علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہوں اللہ کا تمہیں خوف نہیں ہے ان نیلا کم رسول یقینا میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں امانت دار وَتَّقُ اللَّا وَاتِعُونَ اللَّهِ سَرْجَوْا میرے پیر بھی کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ نہیں مانتا ہوں میں تم سے اس دعوت و درس تدریس پر من عجر یہ مزدوری کوئی چندہ ان عجریاں إلا لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ نہیں ہے میرا عجر مگر جہان والوں کے رب پر ہے اتاتونت ذکرانا کیا تم آتے ہو تسکین اشل کرنے کے لئے مردوں کے پاس مِنَ الْ عالم لوگوں میں عالم میں سے یعنی پورے عالم میں تم یہ کام کرتے ہو یہ عمل تمہارے سوا کسی نہیں نہیں کیا اہدم من العالمین پہلے ہم پھر چکے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ اور چھوڑ دیتے ہو تم جو پیدا کیا تمہارے رب نے مِنَ ازْوَاجِكُمْ تمہارے جوڑیوں میں سے بیویوں میں سے بلن تم قوم عادون بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والے اگر آپ نہ روکے تم من نکالے گئے لوگوں میں سے ہم تم کو نکال دیں گے یہ ہوتے نا جواب آخری یار باز آ جاؤ اپنی زبان بند کرو نہیں تو علاقے سے ہم تم کو نکال دیں گے زیلہ بدر اور صبح سے نکال دیں گے ملک سے نکال دیں گے یہ ہوتے لوگوں کے ہر بے پرستوں پر ان کے طریقے ہوتے استعمال کا اس نے فرمایا میں قالین یقیناً تمہارے نا پسند ہوں نہ پسند کرنے والوں میں سے ہوں تمہارے اس عمل سے میں بڑا پریشان قالین ربنی و اہلی مما یا اے میرے رب مجھے نجات دے میرے اہل کو نجات دے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں فلغ نجات جانتی ہم نے اس کو اس کے کو سب کے سب مگر اس بوڑھی کو بڑھیا بچ گئی عذاب میں آ گئی فرمایا سوائے ایک بڑھیا کی فلغا برین تھے وہ پیچھے رہنے والوں میں وہ اگر ایمان لاتی تو وہ بچ جاتی بڑھیا نے ایمان نہیں لایا اللہ نے اس بڑھیا کو کیا کرنا تھا وہ بیوی بلی بھی کی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں چھوڑنا ہے اللہ پھر اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ جوار کے بُڑاہے یہ پیغمبر کی بیوی کے چچا کے بھائی ہے۔ اللہ کا بڑا عدل ہے انصاف۔ تم دمّرنا الاخرین پھر اللہ کی نے اور لوگوں کو وانترنا علیہم مترا برسائے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کے بارش پھسا امطر المنذرین بس بری تھی وہ بارش ان لوگوں کے جوڑے گئے تھے جو لوگ ڈرائے جاتے پھر ان پر بارش کون سا آئے گا عذاب کا تے ان کی اکثریت صحرا نشین والوں نے رسولوں کو جب کہاں ان سے شعیب علیہ السلام نے الا تب کیا تم ڈرتے نہیں ہو شعیب علیہ السلام تو اسلام کا دو قوم ثابت ہوتا ہے ایک مدین والے مدین والوں کو عذاب ہو گیا وہاں سے وہ نکل گیا شعیب علیہ السلام دوسرے اصحاب صحاب ان کے پاس آ گئے صحرا میں رہنے والے لوگ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اس قال لهم وما من عجر ان اللہ میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں میرا اجر مزدوری خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کام ہے وہ مجھے دے گا من پورا دون ناپ تو کھیل کا گڑبڑ مت کرو مت ہو جاؤ کم کرنے والوں میں سے نقصان کرنے والوں میں سے کسی کا غلط کم مت توڑو غلط کم مت ناپو بالکل کس تحصل مستقیم وزن کرو انصاف کے سیدھی ترازو کے ساتھ ایسا ترازو جو برابر ہو یہ نہیں کہ پتھر لینا ہے کلو پر دینا ہے سیر پر یہ نہیں کہ ظاہر میں تو کلو دکھاؤ آگے سے ترازو کے ساتھ مکنتیس کو نیچے سے لگایا ہوا ہے کہ اس میں چھٹاکی مال ادھر جائے یہ لط علیہ السلام کی قوم ہو یا شعیب علیہ السلام علیہ السلام جس قوم نے بھی جرم کیا نا وہ سارے مجرمین اس ایک امت میں جمع ہو گئے یہ مستعود المجرمین بن گئے پورے امت مجرمین کا گودام لیکن نبی علیہ السلط کے دعا کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہے ورنہ شرک ان میں نااطول کی کمی ان میں لوط علیہ السلام کا قوم کا عمل ان میں جس عمل کا بھی آپ پچھلے امتوں کو دیکھو گے نا وہ سارے اس قوم کے اندر اکیلے موجود ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا اجتماعی عذاب سے اللہ نے قبول کر کے ان کو بچایا ولا تبغصن الناس شيئا ولا تاسوا في الارض مفسدين مت کم کرو لوگوں سے ان کی چیزیں اور مت ہو جاؤ زمین میں فساد کرنے والے تقلجی ڈروس اللہ سے خلق جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو پہلے گزرے ہیں مخلوقات وہ مخلوق جو تم سے پہلے ہیں خالو کہنے لگے تم زدہ شخص ہو سہر زدہ تم پر جادو کیا گیا ہے آسان فارمولہ ہے وہ مان تو بشر نہیں ہو تم مگر طرح بشر اگر اس دور کی کسی مولوی کو وہاں لے جاتے ہیں نا ان کے پاس کہ اب بولو آپ کیا بولنا ہے کہ اب یہ تو بشر ہے کہ نہیں یہ بولتے نہیں نہیں یہ بشر نہیں یہ نور ہے مانو اس کے بعد میں وہ تو کہتے نا بشر ہیں اس دور کا کوئی مولوی ہوتا وہ کہتے نبی ہوتے وہ نور ہوتے یہ ان کا اچھا مقابلہ کرتے نہیں نہیں یہ بشر نہیں یہ تو نور ہے وہ کہتے تم بشر ہو اس لیے ہم نہیں مانتے یہ ان کو کہتے کہ نہیں نہیں یہ نور ہے ویسے ظاہر میں بشر ہے جسے انہوں نے مانا کیا بشر بشرس مثلکم میں ظاہر میں تمہاری طرح بشر انہوں نے کہا نہیں حقیقت میں بشر ہے وہ ان نزونوں کا ہم تم پر گمان کرتے ہیں جھوٹے لوگوں میں سے تم جھوٹ بولتے ہو کتنے توہین میز سخت الفاظ فاس لینا من ہمارے اوپر، ٹھکڑا اسمان میں سے اگر تم سچوں میں سے ہوا مکے کے مشرقین نے کہا تنا ہمرا لینا سما اب تناز اللہ نے بھر میں اچھی کے آ جاؤ بدر میں پہنچا کے ان کو سلا دیا آگے آزار ایک تفصیل کے مطابق قال فرمایا رب میرے رب عالم وہ خوب جانتا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہیں فقدبوہو فس جٹلایا اس کو فاغذہم فس پکڑا ان کو عذاب یوم الزلہ سائے کے عذاب نے انہوں کانا عذاب یوم عظیم یقین انتا وہ اس دن کا بہت برا عذاب عذاب یوم الزلہ زللہ سائے کو کہتے ہیں نا زلال مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے پیاسا اور پانی کے لیے پہلے ترسایا بارشیں رک گئی پانی خشک ہو گئے کنویں چشمے وغیرہ فصلیں برباد ہو رہی تھی اتنے میں اللہ نے زبردست قسم کا ایک بادل لایا دکھایا ان کو اور جس طرح ہوتے نا زمیندار لوگ وہ تو بادل دیکھ کر کے وے سے اچلتے ہیں تو جب بادل دیکھا تو یہ اپنے کہتیوں کی طرف اپنے سامان اٹھا کر اور کی طرف نکل آئے کہ جناب اب تو بارش ہونے والا ہے ہاں یہ تو ہمارے اوپر بارش ہی بارش آئے گا اللہ ہیں نہیں بل ہو مستا تم یہ تو جس چیز کو تم جلتی مانگتے تھے وہ میں نے بہ جائے اس میں اللہ نے آگ برسایا ان کے اوپر کیتھیوں کے اندر لوگ مچھلیاں سمندر میں ڈونتے ہیں وہاں زمین کے پشت پر پکے پکائے مچھلیوں کے طرح بھون کر اللہ نے لگ دیا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کیا تھا سخت عذاب تھا کانا عذاب یوم عظیم بہت بڑے جن کا عذاب تھا اس عذاب کا عظمت ان نفید علی کلا اختر امین و, و ان ربک ذرحیم یقیناً اس میں نشانی ہے ان کی اکثریت مومنین نہیں تھے یقیناً تیر رب بہت غالب ہے بہت مہربان ہے وہ رب العالمین یقینا اس قرآن کا اب ذکر ہو رہا ہے ہماری نبی کا تذکرہ یہ قرآن کریمز نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کے جانب سے روحمین اترا ہے اس کو لے کر روحمین مانا جبری قلب کا تیرے دل پر لطک منظرین تاکہ ہو جائے ابرانے والوں میں سے بلسان ان عربی مبین عربی زبان میں جو کہ فصیح ہے بہت فصیح اس میں قرآن کی سنت کا اللہ نے ذکر کیا اللہ نے بھیجا ہے جو میں واسطہ بنا ہے محمد وسلم کے دل پر اترا ہے مقصد کیا ہے قرآن کا انظار عربی زبان میں کیوں ہے اس لیے وہ مبین ہے پھر اس کی کوئی اور دلیل فرمائے ہاں وہ زبر ال یقیناً اس قرآن کریم کا ذکر پہلے کتابوں میں بھی ہے پہلے کتابوں میں اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے تورات میں انجیل میں نہیں ان کے لیے کوئی نشانی یہ کہ جانتے ہو اس قرآن کو یا اس رسول کو بنی اسرائیل میں سے کوئی عالم مانا ان بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے علماء میں سے کہ جو اس قرآن کے بارے میں علامت وہ جانتے ہو یا اس نبی کے آنے کے علامت وہ جانتے ہو ان میں کوئی بھی نہیں ہے مانا ہے تو صحیح لیکن کسی نے منہ بند کیا ہوا ہے اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو ایمان لے آئے اللہ بن سلام علام نہ ہو اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو میں سے کسی پر فخر اہ الم فس پڑھتا اس کے اوپر ما مؤمنین۔ نہیں تھے وہ کہ اس پر ایمان لے آتے اللہ فرماتے عربی میں نازل کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے یہ مقصد نہیں لوگ پڑھ لیتے لیکن ایمان نہیں لاتے ان پر کیونکہ فساحت اور بلاغت جتنا عربی زبان میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے کدال کا اسی طرح سلق نافی قلوب المجرمین چلایا ہم نے اس تقزیب کو مجرموں کے دلوں میں یہ واقعات ہم نے پڑھ لیا نا ایک قوم کے طرف نبی پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ہر نبی کے قوم کے دلوں میں یہ نفاق ان کے, کے وجہ سے ہم نے ڈالا ہے یہ مسلسل ان میں جاگزیر ہو گیا ایک قوم سے دوسرے قوم ایک امت سے دوسری امت میں منتقل ہوتا گیا اب یہ آخری نبی کی باری آئی تو یہاں پر بھی یہ بات یہ جھوٹا ہے یہ ساحل ہے یہ اپنے طرف سے بناتے ہیں سورت کے اندر پڑھ لیا نا بلاہ لاتے یہاں تک کہ دیکھ لے وہ دردناک عذاب کو اہم اہم کے پاس اچانک اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے بس کہیں گے کیا ہے ہم مولد دیے جائیں گے یہ لوگ پھر اس وقت کہیں گے ہو ہو عذاب اچانک آگیا ہمیں مولد دیے جائیں ہمیں مان لاتے ہیں ہم ماننے کیلئے تیار ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسا ہوتا کب ہے پھر ہم چھوڑتے کہیں کیا یہ لوگ عذاب ہمارے عذاب کے ساتھ استعجال کرتے ہیں جلتی لانے کے مطالبے کرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا اگر ان کو ہم موقع دے دے سنین کئی سال یعنی ان کو ہم چھوڑ دیں اس حال میں ہم سنین کیا پس اگر دیکھا آپ نے ہم فائدہ دے ہم ان کو سنین کئی سال تم جا پھر آئے ان کے پاس ماں کانو جو عدون جو وہ وعدہ کیے گئے ہیں تو کیا ہوگا ماں اگنان نئی کفایت کر سکے گا کوئی بھی چیز جو وہ فائدہ پہنچائے جاتے ہیں مارا جو فائدے کی چیزیں ان کو دنیا میں دی جا رہی ہیں نا یہ سب کچھ مل جائے تو تب بھی ہمارے عذاب سے ان کو چھٹکارا تو نہیں ہوگا وہ عذاب سے ٹھالنے کے لیے سبب تو نہیں بنے گا ان چیزوں کی وجہ سے ہم عذاب کو تو نہیں روکیں گے عذاب تو پھر ہو کر رہے گا کیونکہ عذاب کے روکنے کے لیے جو اسباب ہے وہ ایمان ہیں تو ایمان تو یہ لا نہیں رہے عذاب کے روکنے کے لیے اسباب ایمان ہے اور صالحہ ہے اس کے لیے تو یہ لوگ تیار نہیں وما من اللہ نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو مگر تھا اس بستی والوں کے لیے ڈرانے والے ڈرانے والے آئے انہوں نے ڈرایا اس کے بعد ہم نے ہلاک کیا ذکر وما کنظال نصیحت ہے یہ قرآرآ اور نہیں ہے ہم ظالم یہ ہم یاد دہانی پہلے دیتے ہیں اس کے بعد ہم عذاب بیچتے ہیں مالا اللہ تعالیٰ نے اپنے سے صفات سلبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم ظالم نہیں ہیں بے خبری میں کسی کو عذاب دینا تو ظلم ہے اس کو عذاب کا ایڈریس پتہ نہ بتانا کہ اسباب ہے اور ان کو اس عذاب سے ڈرائیو بغیر ان پر بیچ دینا یہ تو ظلم ہے ایسا ہم نہیں کرتے ہما تنزل شاطین نہیں اترتے ہیں اس قرآن کے ساتھ شیاطین ومائم بغیلا ہم اور ان کے لیے لائق بھی نہیں ہے وہ ما اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا نا یہ شیطانی کلام یہ ساحلی کلام فرمائے ان کے ساتھ تو فرشتوں کا اترنا یقینی ہے شیاطین اس کے ساتھ نہیں اترتے اور ان کو یہ طاقت بھی نہیں ہے وہ طاقت رکھتے بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ لائق بھی نہیں کہ اللہ ان کو اتنا ضرورت دے ان وہ اس کے سننے سے دور رکھے گئے ہیں معذور ہے وہ مانا شیتیم کے لیے اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کئی مقامات صورت صافات پر اور صورت ملک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسمان میں مارنے کے لیے تارے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سن نہ سکے ان کے لیے اللہ نے حفاظت کی ہے میں وہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے ان کی حفاظت ہم نے اللہ فسنا پکارو آپ اللہ کے ساتھ کی ہے جیسے عذاب دیے جانے والوں میں سے اپنے قبیلے کو جو قریب کے لوگ ہیں آپ کے قریبی لوگوں کو آپ ڈراؤ اساید کے اترنے کے بعد نبی صلاحت والسلام نے اپنے اہل کو جمع کیا اور ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا فلاں فلاں فلاں فلاں فاطمہ کے مخاطب کیا یا فاطمہ اے فاطمہ مخاطب کرنے کے بعد سب کو جانم سے ڈرایا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو جانم سے بچاؤ ورنہ میں کام نہیں آؤں گا وقف اس جنا حلین جھکاؤ اپنے پرو کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروکار ایمان والوں میں سے من ان کے ساتھ شفقت کرو نرمی کرو بھائی ناسو کا فقل ان نے بری اماتا ملون بس اگر وہ آپ کے نافرمانی فرمانی کرے تو آپ کہہ دے کہ میں تم سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو آپ ان کے اعمال سے برات کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے نرمی شفقت ان کو سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے و توکل عل الحي الذي وتوکل عل العزيز الرحيم توکل کرو اس ذات پر جو نہایت غالب ہے بہت مہربان الذي يراك حين تقوم وہ جو دیکھتا ہے تجھے جس وقت آپ قیام کرتے ہیں نظام نظام جو آپ کرتے ہیں نظام چلاتے ہیں معنا رات کو قیام کرتے ہیں تو آپ کے قیام کے حالات آپ کو دیکھتے ہیں وتقلبک في الساجدين اور اپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں سجدے کے حالات میں سجدہ کرنے والوں میں سے جب آپ ہو جاتے ہیں اس وقت بھی کیونکہ نماز کی خصوصیات ہی ہے نا سجدہ خاص عمل یقین خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس میں دعوت کا طریقہ کار بتایا کہ گر سے شروع کرنا شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کرنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا الہی سے ڈرانا حل انب حکم مال من تنزلہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان پر جن پر شیاطین کا اترنا نظور ہوتا ہے شیاطین کن کے پاس آتے ہیں یہ تو نبی ہے تنزل والا کل افاق نسیم اترتے ہیں وہ ہر افاق بہت جوڑ بولنے والا بنانے والا اسیم گناہ گار وہ جھوٹ بنانے والا ساحرین جو ہے یہ جھوٹ بنانے والا ہے یو قونسما وخر فرہم دبون <coughs> وہ لگاتے ہیں سننے کے لیے کان اور اکثر ان میں جھوٹے ہیں اکثر جھوٹے وشم الغ <الْغَاونَ> اور شاعر پیروی کرتے ہیں ان کے گمراہ لوگ شاعروں کے پیروکار اکثر گمراہ ہوتے ہیں نا تو اللہ بتاتے ہیں کہ اس نبی کی پیروکار کون ہے یہ تو صالحین ہیں تو اس کے بارے میں تم کیسے فکر رکھتے ہو کہ یہ شاعر ہے ان کے ماننے والے تو خاون نہیں ہیں وہ تو ہدایت یافتہ ہے علم طرح کے آپ نے نہیں دیکھا وادی یہ ہر وادی میں بہت سرگرداں پھرتے ہیں کون ساحرین آپ نے نہیں دیکھا ہر گلی کچے میں وہ آپ نے لی کوئی وہ بناتے ہیں استانہ عالیہ سہیری نجمی یہ ایک گروپ کے لوگ ہیں نا کبھی ایک کالونی بنائے کبھی دوسری کالونی بنائے استانے بناتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے تاویز گنڈے کے لیے شیر کے لیے بنا کر اس میں یہ کام شروع کیا ہے اور ہر وادی میں زریل ہوتے ہیں یہ لوگ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا اس مسئلے کو بہت آسان ہے جتنے بھی یہ ساحرین ہیں ان کے گھر کا ماحول جا کے آپ دیکھیں گے اللہ ہم کو کبھی خوشی نہیں دیتے یا ان کے گھر میں کوئی اولاد ایسا معذور ہوگا جو ہمیشہ ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں شکل صورت ان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں ایسے واقعات اللہ لاتے ہیں کہ پڑوسی ان سے بیدار ہوتے ہیں اللہ ذلیل کرتے ہیں ایسے تاویز کو یہ منتر والوں کو یہ سحر کرنے والے نجمیوں کو ان کے چہروں کے اوپر ان کی نحصت بالکل نمایاں ہوتی ہے نظر آتے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بصیرت والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں حردمی نہیں دیکھ سکتے جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے ہیں لیکن وہ لوگ ان چہروں کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے اپنے دور میں وہ کہتے ہیں جو آٹھویں صدی ہجری کا امام ہے امام ابن القیم امام ابن دنیا کے شاگرد ہے کہتے ہم جب بصیرت کے ساتھ مثلا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے شکلیں ہم کو بگڑی ہوئی نظر آتی ہے بدعات کی وجہ سے شرک کی وجہ سے وہ جانوروں کی طرح ہے تو یہ دینی بصیرت ہوتا ہے کہ انسان کسی کے چہرے میں نورانیت پا سکتے ہیں یا اس نخوصیت پا سکتے ہیں باقی رہا بے دین لوگوں کے نزدیک تو بے دین لوگ تو ایک دوسرے کو سب اچھے بولتے ہیں نا اب ہیرونیوں میں سے کوئی ہیرون مر جائے مر جائے تو لوگ کیا وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کی کتنی تعریفیں کر کرتے ہیں یا کوئی جو مر جائے یا کوئی ڈاکو مر جائے تو وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں یہاں جو تمیز ہے وہ ایمان والوں کی بنیاد پر ہے ایمان والے اس بصیرت کو جانتے ہیں تو فرمایا کہ جو شاعرین ہیں نا پیروکار ان کے اکثر گمراہ ہے اور وادیوں میں ہر جگہ وہ زلیل ہوتے ہیں وہ ان یا قولون مالا یا یا وہ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں ان کا کہنا کچھ ہوتے کرنا کچھ ہوتے ہیں جتنے بھی جادوگر ہیں نا آپ کسی کو تیار کرو وہ کہیں ایسا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے چلو آپ کو پہلے آپ ہمارے ساتھ چلو ایسے کریں گے نہیں کرے گا وہ کیونکہ سب جھوٹ ہوتے ہیں ان کے پاس فرار ہوتے ہیں یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یہاں تک کہ قبرستان کے اندر چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں وہاں سے پھر وہ اکھاڑ کے لے آتے ہیں دیکھو جی تاویز مل گیا اب اس کے اندر انہوں نے وہ ڈالا ہے مسالا کوئی بھی کاغذ آپ لپیٹو اور اس کے اندر چھونا رکھ یا کاربیٹ رکھ لو بوتل ہوتے اس کے اندر کاربیٹ ڈال کے اس کے اوپر وہ بٹن لگایا ہوا ہے تھوڑا سا اس میں پانی چھوڑا ہے اب وہ کسی کے سامنے لیا ہے وہ کاربیٹ سے اگر وہ بوتل شیشے کا بوتل جیسے ڈکن کو گے جیسے ہوا لگی گی نا اندر سے اس کا دھواں اڑنا لگ جائے گا یہ تمہارے اوپر ایسے جادو ہوا تھا کہ دیکھو اس سے دھواں نکل رہا ہے اب اگلے کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں انہوں نے کتنے ایسے واقعات ہم کو خود لوگ سنا تھے کہ ہم رقصے میں رات کو دو بجے تین بجے بندے کو لے کر گئے اور انہوں نے کہا آپ کو دو سو روپیہ دیں گے ڈیڑھ سو دیں گے صرف آپ اتنا کرو کہ قبرستان تک ہم کو لے جاؤ واپس لے آؤ یہ کیوں وہ دو سو تین سو ٹیکسی والے کو تو دے دے گا آپ کو وہاں اس نے کوئی چھپانا ہے نا دن کو نکالیں گے نا یہ روزگار کرتے خود رکھتے پھر خود نکالتے لے جاتے آدمی کو قبرستان میں ڈھونڈتے ادھر جاتے ادھر جاتے یار اور رات کو میں نے دیکھا ہے مجھے اپنے جو ہے نا سہی نہیں بتایا ہے نشانی میں نے ڈھونڈنا ہے کیونکہ اگر ڈائریکٹ جائے گا نا تو اگلے کا یقین ہوگا کہ تو اس نے رکھا اس نے نکالا تو پہلے آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس کو قبرستان میں گھمائے گا پھر اسی جگہ آئے گا جہاں اس نے رکھا ہے وہاں سے نکال کے بولے ہاں چلو مل گئے ہم مقصود میں کامیاب ہو گئے یہ ذلیل ترین لوگ ہیں ان کی ضلع ساری زندگی ہوتی ادینگر بولو یہ استثناء کس سے اور شہرا سے ہو اور ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے ہوا ملوث ہاتھ اور نیک امال کیے وہ دا کر اللہ کدیرا اور یاد کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا اور جگہ ہے جہاں وہ لوٹیں گے اس میں نبی اسلام کے صحابہ میں مشہور حسان رضی اللہ تعالیٰ دیگر جو شاعری کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے دفاع میں انتہائی تیز تھے وہ اور عرب لوگ شاعری پر بہت دکھ کہتے تھے اگر ان کے خلاف کوئی بولتا تو تلوار سے سخت وہ پھر نبی علیہ السلام کے مخالفین کو شعر شاعری میں اس طرح زبردست ضرب لگاتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن شاعروں کو الگ کیا مومن شاعر لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ شعر شاعری کو جو لوگوں نے فوکیت اس وقت دی ہے نا نظمیں اور یہ قرآن و حدیث لوگوں نے چھوڑ دیا بس نظم نظم نظمیں نظم اور نظمیں اور اس میں پھر ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ اس میں انسان کا توجہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے وحدانیت کے لڑنے کے بجائے وہ کسی اور طرف چلا جاتے ہیں یہ مجاہدے اور یہ کندھے پر جناب اس نے پسٹول رکھا ہوا ہے بندوق رکھا ہوا ہے راکٹ لانچر رکھا ہوا ہے اور تیرا جو ہیں پہاڑوں میں گمنا اور تیرا شیر کی زندگی اور وہ اگلے کو یہ شعر اور تیزر بنانے کے چکر ہو جاتے سارا جو ان کو غیرت دلانا ہے وہ چیز اس میں بہت کم ملتی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن نے تم کو بلایا تمہارا رب اتنا عظیم ہے اس کے ساتھ لوگ اتنے کمزور مخلوق کو ملاتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا قوت اور طاقت کا ٹکراؤ ہے وہ یہود ہے ہے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹھا بنایا ہے اس انداز میں کہ شرک اور کفر کے موازنہ میں ان کو بارا جائے تو اس میں ایک اللہ کے لیے غیرت آتے ہیں لیکن اکثر اس وقت جو شعر شاعری اور نظمیں ہیں اس میں اکثر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے کسی کو بارنا تقریباً بہت بعید ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا ضرورت کی خصوصیات اس میں اللہ رب العالمین نے سات نبیوں کے تفصیلی واقعات ذکر کیے نمبر دو رب العالمین کی تعریف حسا علیہ السلام کے قصے میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا تعریف تعارف کرایا کہ رب العالمین کون ہے فرون نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا نمبر تین قرآن کریم کو سچا ثابت کرنے کے لیے کئی وجوہات سے اللہ اللہ صورت میں نمبر چار اللہ رب العالمین نے صورت میں لوگوں کو ڈرایا دس طریقوں سے نمبر پانچ کہنوں کے حالات نمبر چھ شاعرین دو قسم کے ہیں ایمان والے اور اللہ کے نافرمان فرمان صورت نمل مقبروں کے ساتھ اس کا تعلق پہلے اللہ نے تو ہی ثابت کیا دلائل اقلیہ نقلیہ کے ساتھ ابھی صورت میں اس کے لیے سبب بتاتے ہیں علت جو کہ رد شرک ہیں وہ علم غیب کو مختص کرنا اللہ کے لیے نمبر دو اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے سلامتی اللہ کے طرف سے ہیں اور نمبر دو یہ کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی کے قصص کو ذکر کیا تو اس میں اب ان کے بعض قصوں کے اور وضاحت ایک اور انداز میں نمبر تین پہلے صورت میں اللہ نے رسول کی رسالت ثابت کیا شبہات کے رد کے ساتھ صاحب اس صورت میں مخاطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے نمبر چار پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ نمونے بیان کیے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ غالب ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی اور کوئی حکم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عالم اور حکیم ہے صورت کا عنوان ہے باطل ثابت کرنا الوحیت غیر اللہ کی کہ اللہ کے ماں سے کسی اور کے لیے الوحیت نہیں ہے اس میں دلائل اخلیہ اعترافیہ دلائل نقلیہ کا ذکر ہوگا بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان رحم کرنے والا ہے قوسین کا آیات القرآن و کتاب مبین یہ آئےتے کتاب کے ہیں اور کتاب مبین کے ہیں قرآن کے ہیں اور کتاب مبین کے ہیں واضح کتاب پہلے قرآن کی طرف دعوت حروف مقدعات کے بعد قرما اس کی فوائد کیا ہے ہدن یہ ہدایت ہے وبو شرا اور خوشخبری للمؤمنین منین کے لیے اس قرآن کے فوائد جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت پھر ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کا خوشخبری لیکن شرط ایمان الدین اب ان کی صفات نماز قائم کرتے زکات دیتے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بل آخر یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ہم نے مزین کیے ان کے لیے ان کے اعمال وہ اس میں اندھے ہیں اندھے اس لیے سرگرداں پھرتے ہیں وہ آخرت سے بے خبر غافل ہو کر ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے وہ اور وہ آخرت میں بہت نقصان دہ ہوں گے نقصان اٹھانے والے ہوں گے خسر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں خسران والے اصل لوگ وہ ہے جن کا خسران نقصان آخرت میں ہو وہ قلط القرآن حکیم ان علیم یقین سکھلائی جاتی ہے آپ کو قرآن حکیم اور علیم ذات کی جانب سے یہ قرآن آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے طرف بھیجا ہے وہ بادشاہ حکیم بھی ہے اس کی حکمتیں ہیں اس میں وہ خوب جاننے والا ہے آپ پر آنے والے اعتراضات آپ کو پریشان کرنے کے بات ہے وہ سب وہ جانتا ہے آپ کمب نہ بے خبر قریب میں لے آؤں گا اس سے تمہاری خبر او آتی کمبہ یا لے آؤں گا تمہارے پاس شعلہ قبر ہوا یعنی لکڑی کا کوئی جلا ہوا سے لگتا ہوا آگ لے آؤں گا لال لاکھا کے تم تاپو رات کے سردی ہیں راستہ بھی بھول گئے ہیں تو وہاں سے لکڑی سامنے جو روشنی نظر آ رہی ہے آگ جلا ہوا نظر آتے ہیں وہاں سے لکڑی بھی لے آؤں گا اور راستے کا پتہ بھی کر لوں گا یا علم غیب کی نفی نبی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ آگ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نور ہے نبی ہے اور رستہ بھول گیا ہے علم الغیب کہاں سے وہ تو رستہ بھول گیا تو اپنے خیال کے مطابق اس نے کہا یہ بات فَلَمَّا جَاَهَا نُودِيَ عَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ جب آیا اس کے پاس آواز دی اس کو عَمْبُورِكَ آئے کے برکت ہو من فِي النَّارِ وہ جو آگ میں ہیں وہ منحولان جو اس کے عرد گرد ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پاک ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے مصال علیہ السلام کے سوچ کے مطابق وہ آگ۔ تو میں ہم نے پڑھ لیا ان قبل واج سے توا اس وادی میں آگئے ہیں اب یہ یمن سے پلٹ کر آ رہے گھر والی اس کے ساتھ ہے نبوت سے اللہ نے نوازنا ہے رستے میں یہاں پر اللہ نے ان کو درخت کے جانب سے ایک روشنی دکھائی اور اللہ نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کلام کیا یہ نہیں کہ یہ اللہ ہے درخت میں آیا ہے صوفیوں کے عقائد پھر کیا کفریہ عقائد ہے وہ اللہ نے ایک روشنی دکھائی کلام کرنے کے لیے اللہ نے ان کو الگ کرنا تھا لوگوں سے یا موسا اے موسا ان الحکیم میں اللہ ہوں نہایت غالب ہوں خوب حکمت والا ہوں یہ چودہ نمبر آیات تک یہ مختصر سا واقعہ ہے علیہ السلام کے یہاں سات سے چودہ والا سواک ڈال دے جو لاٹھی تیرے پاس ہے وہ حرکت کر رہا ہے, گویا کہ وہ جانن سام ہے مدبرن پلٹ گیا وہ پیٹ کے بل پیٹ پیر کر بھاگنے لگا جو آگ کے نہیں تھا موڑ کر دیکھنے والا موڑ کر دیکھے اس نے ڈر کے مارے یا موسالا تھا خف اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے مسمت ڈرو ان نیلائے خواب السلم اے مسامت ڈرو یقینا نہیں ڈرتے ہیں میرے رسول رسول جو ہوتے ہیں میرے وہ ڈرتے نہیں ہیں یہ آپ کا معجزہ ہے اس کو ہم واپس سیرت حل میں لے جائیں گے یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہے ورنہ اس کو خوف کی کیا ضرورت تھی یہ میری لاٹھی ہے یہ پلٹ کر میرے ہاتھ میں لاٹی بن جائے اور کا ان جان نویا جان ہے کیونکہ صوبان اور موبین ہم نے پڑھ لی ہے نا صوبان بہت بڑا اجتہا سانپ مانا حرکت کرنے میں تیز تو اس لیے کا ان تجبی کے کہا کہ ہے تو وہ اجدہا بہت بڑا سانپ لیکن حرکت میں گویا کہ وہ چھوٹا سام اللہ من ظلم فعن غفور الرحیم مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اس کو نیکی کے ساتھ بادسو بات برائی کی فعن غفور الرحیم یقیناً میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اس میں ایک تو عمل کے طرح اشارہ ہے جو اس سے ہوا ہے قتل پھر اللہ سے معافی مانگیے اور ایک قول یہ کہ یہ عام مسئلہ ہے کہ عام انسان سے گناہ ہو جائے اللہ فرماتے ہے اس کو میں maaf کرتا ہوں۔ ہاتھ کے لیے لگا کافی جی داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج بے زاں نکلے گا وہ سفیعت من غیر الصوم بغیر کسی بیماری تکلیف کے بیت سے ان نو نشانیوں کے ساتھ ال فرعون وقومه فرعون اس کو قوم کو طرف انہم کان قوما فاسقین یقینا وہ قوم ہے فرمان جاؤ۔ اسے آیات علامات لے جاؤ فلما جاء تم جب آیا ان کے پاس آیا تو نہ ہمارے نشانیات معجزات مبصرتان واضحه روشن قالوا ھذا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے وجحدوا جا بها انکار کیا انہوں نے اس کا واست قنہ تھا اور اس پر یقین کر لیا تھا ان ظمن کے نفسوں نے ظلم و علو ظلم اور تکبر کے ساتھ فنزر کیف کان عاقبت المفسدين دیکھ لے کس طرح ہوا انجام اخرے فساد کرنے والوں کا فرمایا کہ جب ان کے پاس ہماری یہ نشانیاں لے کر وہ آئے انہوں نے یہ جادو ہے انکار کیا انکار کرنے کے بعد یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے اور یہ مان چکے تھے ہاں ان کے پاس حقانیت ہے لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا ظلم ان ظلم اور زیادتی کے ساتھ تکبر کے ساتھ اللہ فرماتے انجام دیکھ لو